أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أذراجك والله غفور رحيم اٹھائیس میں <الْحَكِيمُ> پارے سورہ تحریم کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ تحریم ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رکو بارہ آیاتیں دو سو کلمات ایک ہزار ساتھ حروف ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رقو کے ترجمے اور معنی پہ غور کرنے سے پہلے اگر اس کے پس منظر پہ غور کیا جائے تو پھر بآسانی با اس رقو کا مقصد اور مفوم سمجھ میں آ سکتا ہے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے اور سورہ احزاب میں تذکرہ بھی ہو ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتوحات عنایت فرمائی اور لوگ مالی طور پہ خوشحال ہو گئے تو ازاج متحرات کو بھی خیال آیا کہ ہم کیوں آسودہ حال نہ ہوں اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا اور مل کر حضور سے زیادہ نقطے کا مطالبہ شروع کیا جیسے کہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ وہن حولی یتلبن النفقہ کہ وہ خواتین یعنی ازواج مطہرات میرے ارد گرد جمع ہو گئیں اور مجھ سے نفقه کا مطالبہ کرنے لگی اور بخاری شریف کے ابواب مناقب میں ہے کہ وہ حوله نسوۃ نسوۃ یکلننہ و یستکثرن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین جمع ہو گئی اور آپ سے نقبے کی زیادتی کا مطالبہ کرنے لگی جب یہ خبر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو چونکہ ان مطالبہ کرنے والوں میں ایک حضرت بخص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت عائشہ بھی تھی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حفصہ بھی تو ان دونوں بزرگوں نے آ کر کے اپنے, اپنے صاحب کو ڈانٹ پلائی. آخر نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی رفتار واقعات کی ایسے ہی رہی جس سے آپ کو ایک ماہ کے لیے ازواج سے علا کرنا پڑا یعنی آپ نے قسم اٹھا دی کہ میں ایک مہینے تک قریب نہیں آؤں گا حقوقی رجحا نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیا اختیاری نازل فرمائیں جو سورہ احزاب میں ہو گزرا ہے اور اس ان آیاتوں کے ساتھ ہی وہ سارا سلسلہ ختم ہوا کہ ازاء متحرات کو جب اختیار دیا گیا کہ بھائی آپ لوگ اگر دنیا کو پسند کرتی ہو تو میں دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں گا لیکن اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پسند ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے تم تمہیں میں اپنے رضامندی عطا کروں گا اور جنت میں تمہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام بنے گا تو تمام ازواج متحرات میں بیک آواز ہو کر اپنے پہلے موقف کو تبدیل کر دیا کہ ہمیں تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی چاہیے اس درمیان میں کچھ واقعات اور بھی پیش آئے جس سے حضور کے طب مبارک پر گرانی ہوئی اصل یہ ہے کہ ازواج متحرات کو جو محبت اور تعلق حضور کے ساتھ تھا اس نے قدرتی طور پہ آپس میں ایک طرح کے کشمکش پیدا کر دی تھی ہر ایک زوجہ کی تمنا اور کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بن کر تین اور دنیا کے برکات اور فیوزات سے متمتے ہو مرد کے لیے یہ موقع تحمل اور تدبر اور خوش اخلاقی کے امتحان کا نازک ترین موقع ہوتا ہے مگر اس نازک ترین موقع پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی ویسے ہی غیر متزلزل رہی جس کے توقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے ہو سکتی ہے آپ کی عادتی مبارکی اثر کے بعد سب ازواج متحرات کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے ایک روز حضرت زینب کے ہاں کچھ دیر زیادہ لگ گئی معلوم ہوا کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا جو ان کو اپنے والدین کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کے نوش فرمانے میں وقفہ ہوا پھر کئی روز یہ معمول رہا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کر یہ تدبیر کی کہ آپ ان کے ہاتھ شہد پینا چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ شہد کے پینے میں وہاں زیادہ وقت صرف کر لیتے ہیں چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے رسول پہلے آئے تو وہ اس سے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدمو آ رہی ہے مغافیر ایک جنگلی بوٹا ہے جس سے پھول لگتے ہیں اور اس کے ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نہایت نفرت تھا جب ازواج متحرات نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی اور جب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کی پاس تشریف لے گئے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی ہاں شہد استعمال کی ہے زینب کے ہاں لیکن تم ان کو نہ بتانا تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے لیے میں شہد استعمال نہیں کروں گا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل دل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام غراب دیتے ہیں جس کو اللہ نے کے قرار دیا ہے کیا یہ اس وجہ سے کہ آپ اپنے عورتوں کے رضامندی کو چاہتے ہیں پھر احزاب میں اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ یہ دین اسلام دین کامل نظر فرمایا ہے جس میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی تمام مش... مشکلات کا حل موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسم کے بارے میں کفارے کے احکامات نازل فرمانی کہ اگر کسی شخص نے کسی جائز چیز کے استعمال سے قسم اٹھا لیا چاہے وہ کھانے پینے کو ہو یا پھیننے کے ہو... کے ہو یا کسی کے ہاں جانے کی صورت میں ہو تو جب اس کو ضرورت پڑ جائے اپنے اس قسم کے توڑ نیچے تو قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اور کفارہ جو قسم کا ہے اس کے بارے میں سورہ مادہ کے اندر تذکرہ گزرا ہے کہ وہ دس مسیا تو غلام آزاد کرنا ہے اگر غلام نہ ہو تو پھر دس ضرورت مندوں کو کپڑے دینے ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر دس مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اگر اس کے بے استعاب نہ ہو تو پھر تین دن روزے لگاتار رکھنے ہیں یہ قسم کا کفارہ ہے اللہ تبارک و وطالعہ کا احساس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یا نبی اے صلی اللہ علیہ وسلم لما تو حرم کیوں حرام کرتا ہے تو ما اس کو احل اللہ جو حلال کیا ہے اللہ نے تجھ پر تبتغی مرضات ازواجک کہ تو چاہتا ہے رضا مندی اپنے عورتوں کی واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشن والا محرمان ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ناراض بھی کا اظہار فرمایا قد فرض الله لکم یقینا اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لئے تحلت ایمانکم کھول ڈالنا تمہارے قسموں کا واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مولا ہے, ہے الحکیم اور وہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے چنانچہ سورہ مائدہ میں قسم کے کفارے کے احکامات نازل ہو, ہوئے جس کا تذکرہ پہلے اب اللہ تبارک و تعالی ازواج متحرات کے اس باہمی گفتگو کو یہاں پہ نقل فرماتا ہے کہ وہ عز اثر اور جب چھپا کر کہیں نبی نے بات ہییسہ اپنے بعض بیوی میں سے ایک کو ایک بات اور وہ ایک بات یہی تھی کہ میرے منہ سے مغافیر کی بو آنے کی وجہ حضرت زینب کے یہاں شہد کا کانا ہے جہازہ تم گوارہ ہو کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا لیکن یہ خبر ان کو نہ دینا تاکہ ان کا دل میں ٹوٹ جائے فلم ادبی پر جب اس نے خبر دی اس کی وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے بتلا دی نبی کو وہ بات تو عرف بعضہو وَأَعْرَضَ عَنْ بعض نبی نے اس میں سے کچھ اور کچھ بات بتلا دی اور کچھ بات کو تھلا دیا ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ تذکرہ ان سے کیوں کیا تو فَلَمَّا نَبَّ أَحَابِهِ پھر جب وہ بات بتلائی اس بیوی کو قارج وہ کہنی لگی من أَمْبَا کا یہ آپ کو کس نے بتایا یعنی جب پیغمبر نے اس بیوی سے کہا کہ بیوی یہ بات آپ نے اس خاتون کو بتائی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا نب یل علی منقبیر کہ مجھے یہ خبر دی ہے خبر دینے والے واقف کار اللہ نے ان اللہ اگر تم دونوں, دونوں توبہ کرتی ہو اللہ کے طرف فقط و کما تو یقینا جو پڑے ہیں تمہارے دل اور دونوں کے دل اس طرف جھک پڑے تھے یعنی حضرت عائشہ حضرت حادثہ کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان زیادہ ان دونوں کی طرف ہو جائے ان دونوں کی خواہش تھی اس طرف ان کے دل جھکے ہوئے تھے وہ انتظاہر ہی اور اگر تم دونوں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گی پیغمبر پر حضرت بھی, بھی فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں یعنی یہ سارے اللہ تبارک کا مسلمات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں متحرات کو تھوڑی سے ڈانٹ پھیلائی ہے لیکن اللہ اللہ ہے وہ جس کو چاہے ڈانٹ پھیلا سکتا ہے لیکن کسی امتی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ان آیاتوں کے پس منظر میں کچھ خود ساختہ اور کچھ روایات کو بنیاد بنا کر وہ ازواج متحرات تبرہ کرنے کی کوشش کریں۔ ازواج متحرات یا کسی بھی صحابی کے بارے میں ثقیل گفتگو کرنے سے پہلے ان کے مقام اور مرتبے اور ان کا جو رتبہ تھا اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے پر لان تان کرتے ہیں تو تم کہو کہ تم پہ اللہ کی لانت ہو اور اللہ کے رسول کی لانت ہو اور اللہ کے فرشتے اور سارے انسانوں کے لانت ہو. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے جس کو اکثر خطیب ابن خلدون پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا من احبهم فبحب حبي ومن ابغضهم فبغض بغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اے لوگوں خبردار رہو میرے صحابہ کے بارے میں اور کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جن بات کی وجہ سے ان کے شان اور ان کے رکنے میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا اس لیے کہ جنہوں نے ان سے محبت کی تو اس وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جنہوں نے ان سے بغض رکھی تو گویا اس وجہ سے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو جن سے میں محبت کرتا ہوں میرے ساتھ محبت رکھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی محبت رکھا جائے آپ نے فرمایا کہ سنو بہترین مسلمان وہ ہے جو میرے زمانے کے ہیں صحابہ کرام سب سے بہترین درجے کے مسلمان ہے اور کسی کو کسی دوسرے پر تنقید کرنے کا حق تک پہنچتا ہے جب اس سے وہ زیادہ بہتر ہو اور ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام کا مقابلہ کھل بھی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جو ازواج متحرات کو تھوڑا سا ڈانٹا ہے تو اس میں باقی مسلمان خواتین اور مردوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ آپس کے معاملات کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں تاکہ کسی ایک فریق کے لیے بھی دوسری فریق کے بارے میں کوئی بد گمانی اور غلط فیمی ذہن میں پیدا نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آسا ممکن ہے رب کے اس کا رب انطلح کنہ اگر وہ پیغمبر آپ کو لوگوں کو طلاق دے یو ہو یہ کہ وہ بدلے میں دے اس کو اغواجمیاں خیر من کننا جو تم سے بہتر ہو مسلمات حکم بردار مؤمنات یقین کرنے والیاں نے اور نماز ادا کرنے والیاں طائباتن اللہ کی طرف رجوع کرنے والیاں آبداتین بندگی کرنے والیاں سائحات روزہ صحیح بات ایسے کی جو اس سے پہلے جن کی شادی نہ ہوئی ہو وہ ابکار اور کچھ ایسی کہ جن کی پہلے کچھ شادی ہوئی ہو وہ ابکار اور کچھ ایسے کہ جو کنواریاں ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی قابل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے ایسے ازواج کا بندوبست فرما دے دین اے بولو ایمان والے ہو کو انفسکوم بچاؤ اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے گھر کے لوگوں کو نارن آگ سے وقوع کہ جس کے ان دن بننے بنیں گے انسان اور پتھر علیہا ملائکۃن اس پر مقرر ہے فرشتیں الازم سخت رویے رکھنے والے شداد زبر دست لا یاسون الله ما امرهم کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات اللہ ان سے کہے و یفعلون ما یؤمرون اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو یا الی الذین کفروا اے وہ لوگ جو کافر ہو لا فضر الوم آج کے دن میرے ہاں بہانے مت کرو یہ اللہ تبارک و طالق قیامت کے دن ممکنوں سے کہے گا ان نما کچھ زونہ بے شک تمہیں بدلا دیا جائے گا ماں کن تم وہی جو کچھ تم عمل کرتے تھے تو انسان دنیا میں جو برائیاں کرتا ہے انہی برائیوں نے آخرت میں جا کر عذاب کا صورت اختیار کر لینا ہے اور جو دنیا میں اچائیاں کرتے ہیں انہوں نے جا کر کے آخرت میں جنت اور اللہ کی مندی کا صورت اختیار کر لینا ہے جسے کہ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے وضاحت کی ہے سورہ بقرہ کے اس آیت کے پس منظر میں جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان والے ہو یتیموں کا مال نہ کھاؤ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں غلہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اسی آیا کی تصویر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ یتیموں کا مال کاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ تو نہیں بھر رہا ہے لیکن دنیا میں تعدی اور زیادتی کے ساتھ یتیموں کا حق دبا کر ان کے مال کو کانا گویا آخرت میں اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھرنے کے مترادف ہے دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله توبة نصوحة أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جماعة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير التعيش في باري سورة التحرين كي يهدسر ركوها یہ رکو آیت نمبر آٹھ سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر تیرہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس حقیقت کو بڑے سراحت کے ساتھ واضح فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل بےلاگ ہے اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطع منافی نہیں ہوگا اگر اس کا اپنا ایمان نہیں اور کسی بری سے بری ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا اگر یہ خود برائیوں کے اندر اس کے طرح ملوث نہیں اس معاملے میں خاص طور پہ مسلمان خواتین کے سامنے تین قسم کے عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ایک مثال حضرت نوح اور حضرت لط علیہ السلام کی, کی ہے جو اگر ایمان لاتی اور اپنے القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو ان کا مقام امت مسلمہ میں محیر وہی ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا ہے یعنی ادب اور احترام کے لحاظ سے لیکن چونکہ انہوں نے اس کے براہ کس رویہ اختیار کیا اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کا کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کے مستحق ہوئی دوسری مثال فرعون کی بیوی آسیہ کی ہے جو اگرچہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا تھا اور ان کے رویے طرز امن سے برات کا اعلان کر لیا تھا اس لیے فرعون جیسے اخبر القافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دنیا میں تھا فرما دی تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے جنہیں یہ عظیم مرتبہ اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اللہ کے اس فیصلے کے سامنے انہوں نے سری تسلیم خم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فیصلے پر کوئی واولہ نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پورا کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیرتا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرانی مجید میں قیامت تک کے سارے انسانوں کے زبانوں مسلمانوں کے زبانوں پر ان کی تعریفیں اور ان کی عظمتوں کو جاری فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ اسلام میں محض نصبی رشتے اور تعلقات کام نہیں آتے اگر ان رشتوں کے ساتھ ایمان نہ ہو اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے انفرادی زندگی میں انہوں نے کچھ گناہ کی ہو تو چاہیے کہ اپنے ان گناہوں سے خالص توبہ کر لیں خالص توبہ کر لیں اور اللہ کے طرف رجوع ہو جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایو الزین آ اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو تو لوٹ اور اللہ کے طرف تو بتن خیر خواہانہ لوٹ آنا یا خالص دل کے صفائی کے ساتھ لوٹ کے آنا کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا کہ انسان اپنے خواہشات کے نفسانی کی تکمیل کے لیے اللہ کی مرضی کے طریقوں اور راستوں کو چھوڑ کر شیطان کے جن راستوں پہ چل پڑا ہے اب ان راستوں سے واپس آ جائے توبہ کر لیں لوٹ آئیں اپنے اصلیت کی طرف لوٹ آئیں اور اس راستے پہ چلنا شروع کریں جو اس کو اس کے مقصد زندگی کے حصول تک پہنچا دیں توبہ نصوحا یہ نصوحا نصح کے معنی میں خلوص کے لیے استعمال ہوتا ہے توبہ ایک ایسا عمل ہے بندوں کی طرف سے کہ اللہ تبارک وطح اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جب شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو کچھ میں نے قصور کی ہے وہ یقیناً میرے لیے اللہ کے ناراضگی کے باعث ہے اور اب وہ اپنے ان لغزشوں اور کوتاحیوں اور قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا وہ توبہ گناہ کے میدان میں رہ کر توبہ کرنا نہ ہو بلکہ گناہوں کے دلدل سے توبہ کا مطلب ہے نکل کے واپس آ جانا صرف کانوں کو ہاتھ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تفسیری کا شاخ میں نقل کیا گیا ہے کیا آپ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو یعنی دیہاتی کو جلد جلدی توبہ اختفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا توبہ تلقاد یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے ساتھ چیز چیزیں ہونے چاہیے نمبر ایک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ناکم ہو کہ اللہ جو کچھ کیا غلط کیا نمبر دو یہ کہ اپنے جن فرائض سے غفلت کرتی ہو ان کو آدر کریں نمبر تین یہ جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کریں اور اگر وہ موجود نہ ہو کہ اس کو اس کا حق واپس کر دیا جائے تو اسی مقدار میں چیز کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے اس نیت سے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچائے اور پھر اگر وہ مل جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اس کا حق واپس کر دیا اس کے سامنے ساری صورتحال کو رکھ دیں اگر وہ اپنے اس حق کے لینے کا ارادہ ظاہر کرے تو پھر اس کو ادا کریں اور یہ جو کچھ اس نے اس کے عدم موجودگی میں خرچ کر دیا ہے یہ اس کے لیے سب بن جائے گا یا اگر وہ شخص موجود ہے لیکن اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں رہا اس کو بتا ضرور دیں اور اس کے ساتھ وعدہ کر دیں کہ بھئی جیسے ہی یہ اس کے حق کے واپسی کی پوزیشن میں ہو جائے گا تو اس کو اس کا حق دے دیں ورنہ وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں یہ اس کے سامنے حقیقت رکھ دیں جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ اور پانچ بات حضرت ورنہ فرمایا کہ آئندے کے لیے عزم مصمم کر لے پختہ ارادہ کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا جو اس سے پہلے کرتے رہے گا اور چٹی شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اب لگا دیں جس طرح تو نے اب تک اپنے اس نفس کو اللہ کے نافرمانی کا خبر بنائے رکھا ہے رکھا تھا اور اس کو اللہ کے اطاعت کے برخلاف نافرمانیوں میں ڈبو رکھا تھا اب اسی جذبے کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت کا مزہ بھی چکا دے تنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعال ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو توبو الی اللہ توبہ لو اللہ کے طرف توبتا نسوخا خالص توبہ کرنا اصا ربکم امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر انکم سیعاتکم یہ کہ وہ درگزر کردے گا تم پر سے تمہارے برائیوں برائی کو ویدخلکم اور وہ داخل کردے گا تمہیں جنات جنت, جنت میں ایسی جنت تجری میں تختہ الانہار کہ بہتی ہے جس جن کے نیچے نہر یوم اس دنیا کہ اللہ رسوا نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و مو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے نورم یا صابئین وہ نور دورتی ہوئی ہوگی ان کے آگے و بے اور ان کے دائیں طرف یقون اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب لنا نورنا ہمارے لیے ہمارے اس نور کو مکمل کر دیں وفر لنا اور ہمیں معاف کر دیں کا قادر ہے سورہ حدید میں اس کا تذکرہ پہلے ہو گزرا ہے یہاں اہل ایمان جو کہیں گے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اور زیادہ کر دیں یعنی اس روشنی کو آخر تک قائم رکھیے اور بجھنے نہ دیجئے جیسے کہ منافقین کے متعلق سورہ سرحدی میں بیان ہو چکا ہے کہ روشنی ان کے بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایمان والے کہیں گے کہ اللہ تو ہی ہر چیز کے قادر ہے یاد آپ جہاد کیجئے منکروں سے ونافقین اور دغابازوں سے وغلوز علیہ اور ان کے سختی کیجیے عموماً نرم ہوئی ان لوگوں کے حق میں مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے اس لیے جب بھی یہ چھیڑ چاڑ کریں تو پھر کفار کے ساتھ جہاد تو یہی ہے کہ ان کے خلاف پھر عملی طور پہ لڑائی کی جائے اور منافقین کے ساتھ جہاد یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اس لیے کہ منافقین بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اسلامی ارکان ادا کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جنگ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سے اپنے معاملات کو ارادہ کر دیا جائے تاکہ ان کو اپنے کوتاحیوں اور کمزوریوں پر تمبی ہو جائے اور یہ اپنے اسمنافقانہ رویے سے باز آ جائیں وما ادواهم جهنم اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہ بیس المصير اور بہت بری جگہ ہے وہ جا پہنچنے کی ذرا باللہ مثال بیان کرتا ہے اللہ مثال للذین کفروا ان لوگوں کے جو کافر ہے امراۃ نوح نوح کی بیوی کا اور امراۃ اور لوط کی بیوی کا كانت تحت عبدین جو گھر میں تھی دونوں ہمارے بندوں کے میں نہ عباد ہمارے بندوں میں سے صالح ہیں جو بڑے نیک تھے یعنی ہمارے دو سال نیک بندوں کے گھروں میں تھی ان کی بیویاں تھی لیکن نہ ہوا پھر انہوں نے ان سے خیانت کی اور وہ خیانت یہی تھی کہ ان پر ایمان نہیں لائی ان پر اعتماد اور یقین نہیں کیا بلکہ ان کے تمام تر وابستگیاں اپنے نافرمان قوم کے لوگوں کے ساتھ رہی اور خیر ان کے ساتھ رہی پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاں سے کچھ بھی یعنی محض وہ ظاہر رشتہ ان کا کچھ کام نہ سکا وکیل اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دو زخم جانے والوں کے ساتھ وذرب اللہ اور اللہ نے بیان کی ہے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان والی ہے یا ایمان والے مرد ہے امراط فراؤن فرعون کی بیوی کی جو لوگ یہ بہانے کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ یا اللہ کے رسول کے اس حکم کے نفرمانے فرمانی فلاں شخص کی وجہ سے کرتے ہیں یا فلاں حالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو بھئی یہ بہانے ہیں جو بندہ ایمان رکھنے والا اور اللہ کے اوپر وہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلقات کو وابستہ رکھتے ہوئے اس کا اظہار بھی کرتا ہے جیسے کہ فرعون کی دینی اب فرعون سے بڑا ظالم اور اللہ کا منکر اور کون ہو سکتا ہے یہ وہ شخص ہے یہ صرف نہیں یہ نہیں کہ اللہ کا من بس بلکہ اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا لیکن اسی کے گھر میں جب اس کی بیوی نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطوں کو جوڑا تو پھر اس کو بتلا دیا کہ تو جھوٹا ہے تو خدا نہیں بلکہ خدا کے نعمتوں کا نشکرہ ہے اس قالت جب وہ کہنے لگی ربر ایم رب ایم لی کا بیتن بناڈی جی میرے لیے اپنے پاس گھر فل جنت جنت میں ونجنی من عملی ہی اور مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے بچا لے و من القوم الظالمین اور ملک کو سالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے اور ہماری مبنا عمران اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہے وہ احسنت فرجہ جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی یعنی ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کہ جو ہر طرح کے اخلاقی اور شرعی برائیوں کے گویا مرکز ان کے دل بن گئے دی اور وہ جگہ گویا برائیوں کا مرکز تھا لیکن انہوں نے اس برائی کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنے عصمت اپنے عزت کی حفاظت کی روحنا پھر ہم نے تھوم بھی اس میں اپنے طرف سے ایک جان اسدی کے دماغ اور سچا جانا اس نے اپنے رب کے باتوں کو وہ ہی اور اس کی کتابوں کو وہ من میں اور تیو اللہ تبارک و کی بندگی کرنے والوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مرد تو بہت ہوئے ہیں لیکن کامل خواتین میں جو خواتین سر فرض ہے اس میں فرعون کی بیوی آسیہ حضرت مائی مریم حضرت حقیجت القبرہ حضرت فاطمہ الظہرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اعزاز متحرات یہ خواتین ہے بہت زیادہ خواتین کی جماعت میں کہ اللہ نے ان کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا اور یہ محض رشتوں کے نسبت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے ذات احمال کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من بدہ ہی عمل ہو لمبی فراہب ہو کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے رہا کامیابیوں سے امکنار نہ ہو سکا تو محض اس کا حسب و نصب اس کو اللہ کی نظر میں کامیابیوں سے امکنار نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اللہ کے ہاں حسب و نصب کو نہیں دیکھا جاتا تعلق کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ امان کو دیکھا جاتا ہے وہ امان جو ایمان کے ساتھ صالحہ کیے گئے ہوں اور اگر اعمال صالحہ ہے تو پھر وہاں نسبت کام آتی ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو صرف نسبت کام نہیں آتی اگر آنا ہوتی تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو وہ نسبت کام دے دیتی اس لیے کہ پیغمبر کی بیوی ہے اور بیوی سے زیادہ قربت کا تعلق اور کس کا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے حضرت علیہ السلام کی بیوی کو وہ نسبت کام دے دیتی حضرت علیہ سلاد کے بیٹے کو وہ نسبت کام دے دیتا حضرت ابراہیم علیہ سلاد کے والد کو وہ نسبت کام دے دیتا لیکن یہ دنیا زندگی کے رشتے اور یہ قربتیں اللہ کی نظر میں اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو تو کوئی وہ نہیں رکھتے وآخر الدعفان أن الحمد لله رب العالمين